اور انہیں نو کی خبر پڑھ کر سنا جب اس نے اپن قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تم نل کر کام کرو اور اپنی جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک الجے نہ رہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو